يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَذَابِ فَإِذَا أَنتَ بِهِمْ مُنْفَضٍّ عَنْهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِهِ قُلْ إِنَّ قالوا قلوبنا في اكن نس مما تدعون الي وفي اذالذ وقط ومن بيننا وبينك حجاب فَاعْمَلُوا إِنَّنَا لَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يوحى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتضى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد انتہائی قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی تصویر کا پروگرام بے توفیق اللہ جاری ہے اور آج ہم سورہ حامی مستجلہ سے آغاز کرنا چاہیں گے سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ترپن آیاد ہے یہ حامی سجدہ اس کا ایک نام ہے اور دوسرا نام فسلت سورہ فسلت فسلت اس لیے سورت کی جو تیسری آیت ہے اس میں یہ لفظ مذکور ہے کتاب فصلت آیاتو یہ کیسی کتاب جس کی آیات کھول کھول کے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ تو فصلت اس سورہ کا نام رکھا گیا اور حامی مسجدہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی بہت سی سورتیں ہیں تو اس کو حامی سجدہ کیا ہوگی تو اس کو حامی مسجدہ اس لیے نام دیا گیا کہ یہ وہ حامیم ہے جس میں سجدہ ہے باقی جو حامیم ہیں ان میں سجدہ نہیں ہے تو یہ وہ حامیم ہے جس میں سجدہ ہے تو حامیم حروف مقطعات میں سے جس کا معنیٰ صرف اللہ ہی جانتا ہے تو اس کے معنی یہ تفصیل کا تکلف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے یہ حرف متشابہات میں سے ہے جن کی تفصیل صرف اللہ ہی جانتا ہے تنزیل من الرحمان الرحیم یہ تنزیل ہے اتاری ہوئی ہے رحمان کی طرف سے رحیم کی طرف سے یہ تنزیل مبتدا ہے لیکن نکرا ہے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یہ جو تنزیل ان کی تنوین ہے اس تنوین میں تعظیم کا معنی ہے تقدیر عبارت یوں بنے گی تنزیل عظیم من الرحمان الرحیم تو جب یہ موصول صفت ہو گئے تو اس میں معرفہ کا معنی آ گیا کیونکہ تعریف چر ہے معرفہ ہو جانا جس کے بہت سے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی صفت آ جائے تو تنزیل ان کی جو تنوین ہے یہ برائے طظیم ہے تو یہ بہت بڑی تنزیل تنظیل ہے بہت بڑی نازل کردہ کتاب ہے کتاب عظیم تو اس طرح اس کا مبتض ہونا صحیح ہوا من الرحمان الرحیم رحمان اور رحیم کی طرف سے تنزیل میں تدریج ہے ان قرآن کے نزول کے تعلق سے دو سیرے استعمال ہوتے ہیں اکثر انزلہ انزال باب افعال اور ایک نفزلہ تنزیل باب تفہیل انزلہ انزال میں دفعد واحدہ مکمل اتارنا شامل ہے جب کہ تنزیل میں آہستہ آہستہ اتارنا یوگ تعارض نہیں ہے قرآن کے دو نزول ہیں ایک مکمل اور ایک آہستہ آہستہ مکمل نظول لوہے محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا جانا دفع واحدہ ایک ہی دفعہ پورا قرآن جسے انا فی لہلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو اتارا لہلت القدر نے یہ مکمل نزول مراد ہے جو رمضان میں ہوا لہلت القدر میں ہوا لوح محفوظ سے آسمان کی طرف پھر آسمان سے اس کا نزول نبی رتلام پر ہوا آہستہ آہستہ تیئس سال کے عرصے میں تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ ہے تاکہ احکام بقدر ضرورت اور برائے ضرورت ان کا نزول ہو یکدم اتارنے میں معاملہ مشکل ہو سکتا ہے ضرورت ہو سکتی ہے تو آہستہ آہستہ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کران ان آیات کو سنتے سمجھتے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے وہ کہتا ہے کہ ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے دس آئے تھیں پانچ آئے تھیں تو اگلی وحی کے نزول سے پہلے پچھلی وحی کو اچھی طرح سمجھ لیتے اور عمل کر لیتے تم قرآن و تم العمل ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا اور ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا اس تدریج کا یہ فائدہ قرآن آہستہ آہستہ اترتا گیا صحابہ سمجھتے گئے اور قرآن کے مکمل نزول تک پورا قرآن سمجھ بھی چکے تھے عمل بھی کر چکے تھے اور یہ صحابہ کا وہ مقام ہے جس کو کوئی نہیں پا سکتا ان کے عمل کی بنا پر دین مکمل ہوا اگر عمل نہ ہوتا تو اگلی وہی نازل لینا ہوتے صحابہ عمل کرتے گئے اور قرآن اترتا گیا جیسے نبی جناب مایاز کو یمن بھیجا تو کیا وسیعت کی کہ پہلے ان کو لا اللہ کی دعوت دینا توحید کی نماز کی نہیں صرف توحید کی ان کا لیتا اگر اس دعوت کو قبول کر لیں سمجھ لیں اپنا لیں تو پھر ان کو بتانا ان اللہ فراۃ خم سلامات اللہ نے آپ پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی زکات کا نہیں بتانا جب نمازیں پڑھنا شروع کر دیں نمازیں قبول کر لیں پھر زکوٰۃ کا بتانا تو صحابہ نے ہر وہی کو اپنایا اللہ نے دیکھا عمل ہو چکا اس وہی کو قبول کر لیا گیا ہے سمجھ لیا گیا ہے تو پھر اگلی وہی آتی اسے اپنا لیا گیا تو اس کے بعد رہی دوسری آتی تو اس طرح آہستہ آہستہ قرآن کا نظور مکمل ہوا اور ساتھ ساتھ صحابۂ کرام کا فہم اور ان کا عمل بھی مکمل ہو گیا تو یہ تنزیل ہے آہستہ آہستہ اتاری گئی کتاب کس کی طرف سے کفار قریش سمجھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نوزہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنائی ہے گھڑی ہے اور کبھی یہ الزام کسی اجمی کو دیتے کہ فلاں اجمی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہی آپ کو سکھاتا ہے کبھی کسی پر الزام کبھی کسی پر الزام اللہ تعالی نے ان تمام الزاموں کی نفی کی ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہیں ہے امی, امی، انپڑ. کو ان پڑھ کوئی ان کا استاد ہے کسی نے پڑھا کوئی مقصد ہے کوئی مدرسہ ہے ان کا ان پڑھ بالکل اور یہ حکمت اللہ ہے کہ نبی ان پڑھ ہو تاکہ اس کے صاف اور شفاف سینے میں اللہ کا کلام اترے دیگر جو علوم اگر وہ نبی کو پڑھا دیے جائیں تو وہ خلط تو ہو جائے مکس ہو جائے آپس میں تو بالکل آپ کے سینے کو صاف رکھنے کے لیے شفاف رکھنے کے لیے اللہ نے ایک ان پڑھ کو چنا اور اپنا نبی بنایا تو نبی کا استاد ہی کوئی نہیں نہ کسی مکتب میں گیا نہ کسی مدرسہ میں گیا تو نبی امی ہے خود بھی نہیں بنا سکتا یہ بھی ان کفار کو منوانے کے لیے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اگر یہ کلام نبی کا ہوتا تو نبی پڑھا لکھا ہوتا پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں یہ کلام کہیں اور سے آ رہا ہے کیا کسی انسان کی طرف سے تو تم بنا کر دکھا دو تم بھی تو انسان ہو اور بڑے فصیح اور بلیغ اور اپنے کو قادر الکلام سمجھتے ہو تم نے شعرا بھی ہیں انشا پرداز بھی ہیں بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگ ہیں بڑے بڑے استاد ہیں اس فن کے ماہر ہیں اگر یہ کہتے ہو کہ نبی کو یہ کلام کسی فلان نے سکھایا تو ہے نا انسان یہ کلام کہہ سکتا ہے تو تم کہہ کر دکھا دو ایسا قرآن لے آؤ نہیں لا سکتے دس آیتیں لے آؤ دس آیتیں نہیں لا سکتے ایک ہی آیت لے آؤ ایک ہی صورت لے آؤ تو یہ چیلنج موجود ہے جس کو قبول کرنے سے وہ تھے تو تنزیل من رحمان الرحیم یہ تنزیل رحمان الرحیم کی طرف سے یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اور دو ناموں کا انتخاب کیا اس مقام پر کہ یہ تنظیل الرحیم کی طرف سے اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام عزیز حکیم سمیع بصیر مگر یہاں ان دو ناموں کا استعمال دو ناموں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین دین رحمت جس سات نے قرآن اتارا وہ رحمان بھی ہے اور رفیم بھی ہے اگر چاہتے ہو کہ وہ رحمت تم کو ملے اور اگر چاہتے ہو کہ وہ محبت اور فضل تم کو ملے تو اس کتاب کو قبول کر لو اس کو اپناؤ اس کو پڑھو اور اس کی تعلیمات کو اختیار کرو رحمان الرحیم کی طرف سے ہے رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے ہیں بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا تو جس نات نے یہ قرآن و تارا یہ دین بھیجا وہ رحمان بھی ہے بہت مہربانی کرنے والا رحیم بھی ہے بہت رحم کرنے والا بہت رحم کرنے والا تو اس کا پھر دین سر اثر دین رحمت اور اس کو قبول نہ کرنے والا رحمت سے محروم ہے انتہائی بدنقارا ہوا انسان جو رحمان اور کے کلام کو قبول نہیں کرتا رحمان اللہ رب العزت کا نام اور رحیم بھی اللہ تعالی کا نام ہے رحمان اس کی دائمی صفت اور رحیم رحمت کا برتاؤ کرنے والا رحمت کا عمل کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ وہ رحمان ہے سر رحمت اور رحیم ہے املاً اپنے بندوں کو رحمت دینے والا اور رحمت کا معاملہ کرنے والا تو یہ ذات کی یہ تنزیل ہے وہ ذات رحمان اور رحیم ہے مانا یہ دین دین رحمت ہے اور اس کو اپنانے والے اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق ہیں اور نہ اپنانے والے اس رحمت سے محروم دھتکارے ہوئے کتاب فصلت آیا تو ہو قرآن عربی یہ کتاب ہے ان نحوی اعتبار سے یہ تنظیم سے بدل واقع ہو رہے یہ ایک ایسی کتاب فصل تو ہو جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے اس کی آیتیں مفصل ہیں کھلی ہوئی کوئی ان میں ابہان نہیں کوئی اشکال نہیں کسی قسم کا خفا نہیں ہے مفسل آیات پر مشتمل یہ کتاب ہے فصلت آیات ہوئے. اس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں نہ کسی قسم کا اشکال ہے نہ کسی قسم کا اختلاف ہے ایک مقام پر فرمایا کہ کتاب انٹ کے مت آیات ہوں ملت الحکیم خبیر ان قرآن ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں محگم ہیں اور پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی وہ تفصیل کیسے کی گئی نبی الاسلام کی احدیث کے ساتھ ان نہ علیہ جمع اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارا کام ہے اور تھوڑا آگے چل کے فرمایا سما انگینہ بیان ہے پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے یعنی قرآن بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور قرآن کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کیا فرمایا کتاب آیات ہوں سمہ فصلت ملت الحکیم الخبیر یہ ایسی کتاب جس کی آیت محکم ہیں پھر ان کی تفسیل کی گئی کس کی طرف سے اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور تفصیل بھی اللہ کی طرف سے بیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بھی وحی الہی اور حدیث بھی وہی الہی تو ایسی کتاب جس کی آیات کی تفصیل کر دی گئی اب اس میں کوئی بہان نہیں ہے اور مزید وضاحت کے لیے حدیث کا ذخیرہ موجود ہے ہر اشکال کو رفع کر دیں گے صحابہ کرام تک فہم کتاب کے لیے حدیث کے محتاج تھے جو آیت کریمہ اتری اندین جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو امن ان کے لیے ہدایت یافتہ بھی وہی صاحبہ پریشان ہو گئے ظلم تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے تو مانا ہمارے لیے امن نام ہدایت پر اس مقام کو سمجھ نہیں سکے کہ ظلم سے مراد کیا ہے تو نبی اسلام تک جب بات پہنچی تو آپ نے ظلم کی خود تشریح کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا تھا لا لات بل شاہی ان شرک عظیم شرک ظلم عظیم ہے شرک ظلم عظیم ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تو پھر یہ وضاحت کس نے کی علا صحابہ عربی ان کی لغت تھے مگر فہم کے لیے نبی اسلام کی حدیث کے محتاج تھے تو آج کا دور تو بہت ہی باڈ کا دور ہے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کتاب و سنت کو رکھو اللہ کے نبی فرما گئے کہ ترق تو ما بھی فرن تو دل و آبادا کتاب اللہ و سنت ہی کہ بند کر دوں گا تمہارے بھی جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو ہوگی وہ کیا ہے کتاب اللہ بس سنت میری دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ہر میدان میں جو کچھ آپ نے چھوڑا ی کے بارے میں فرمایا کہ طرف تو کم انل بھائی کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے تو کس چیز پر چھوڑ کر گئے ترق تو دو چیزیں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہی فہم حق کی اساس ہے قرآن پاک کی موجود اور محفوظ ہے احادیث ہی موجود اور محفوظ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ایک وہ سعادت ہے نسخہ ہدایت ہے جس کی موجودگی میں انسان گمراہ نہیں ہو سکتا تو کتاب منفصلت آیات ہوں یہ کتاب جس کی آیات تفصیل سے کھول کھول کے دھیان کر دی گئی قرآن قرآن عربی ہے قرآن ہے عربی قرآن اس کتاب کا نام ہے مضامین سے بھری کتاب اور یہ عربی میں ہے اس بات کو اچھی طرح جان لو اور پہچان لو الحمدللہ اگر آپ نے رحمت اللہ کہا تو یہ اللہ مل یسارک تو قرآن عربی یہ قرآن عربی زبان میں ہے یہ کیوں کہا ہر بندہ جانتا ہے عربی میں بار بار اس کو دوہرایا گیا قرآن یہ قرآن عربی ہے ایک نقصہ سمجھانے کے لیے جس کو لوگ سمجھتے نہیں عربی تھی تو تصویریں قرآن اور فہم قرآن کے لیے جو عربیت کا نکتہ اور منج اپنے ذہن میں رکھو مانا جو بھی لفظ آئے گا قرآن میں چونکہ عربی ہے تو دیکھو کہ اس لفظ کا عرب کے استعمال کیا ہے عربی ہے یہ اسی استعمال پر اس کو رکھو کیونکہ یہ قرآن عربی ہے اپنی منمانی مت کرو مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بل یاداح مقصود افان اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بڑے فراق اب یدان یاداح عربی لفظ ہے پہلے عرب اس کا معنی کیا کرتے ہیں اس کا معنی ہے اول میں متبادر متبادر ذہن کیا کرتے ہیں ہاتھ ہی میں مراد ہوگا یہ فائدہ اس کے عربی ہونے کا جو ذکر کیا یہ فائدہ اس کا اللہ یہ کہ کسی مقام پر قرینہ ہو جو اس کا دوسرا معنی نے بتایا تسکرینے کے تحت دوسرا میں کر سکتے ہیں مکرینہ صارف اشر ہی ہو کتاب و سننے سے معخوض ہو اب یدون کا مینا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت ہو گئے ایمان لے ہاتھ کیسے ہیں وہ معلوم نہیں اللہ جانتا ہے قاد کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں کیونکہ لئی سک کی مثلا عیشوئی وہ ذات تشریح سے پاک اب یدن کا معنی قوت کریں طاقت کریں تربی لغت میں اس کا استعمال اول ہے ہی نہیں استعمال اول یدن کا معنی ہاتھ ہے یہ صفت اللہ کی ثابت ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے تعویل کرنا بدرت ہے کیونکہ قرآن عربی یعنی قرآن عربی تو عربی لغت میں کسی بھی لفظ کا پہلا معنی کیا ہے وہ مراد لو بعض معنی شریعت متعین کرتی ہے تو وہ شریعت کی بات مانو سولاد کا معنی زکوۃ کا معنی صوم کا معنی وہ شریعت نے بتایا ہے لو معنی بہت ہو سکتے ہیں مگر شریعت نے وہ معنی متعین کی وہ تعویل نہیں وہ عمل بھی شریع عمل بھی سننا ہے اس بات کو سمجھو یہ قرآن اور عربی کیوں کہا عربی لغت میں یہ قرآن ہر لفظ کا معنی عرب سے لوگ منمانے کی تعویلیں مت کرو یہ پیچھے الرحمن الرحیم گزرے رحمان کا معنی خوب مہربانی کرنے والا رحیم کا معنی خوب رحم کرنے والا یہ اس کا معنی عربی لغت کرتی اب رحمان الرحیم میں آپ تعویل کریں کہ اس سے مراد ارادہ راز نعام ہے عربی لغت میں یہ اس کا معنی ہے اور ارادہ اللہ کی مستقل صفت ہے ارادہ کرنے والے مریب فعد المای کو مستقل صفت ہے وہ رادہ انعام اور غضب وہ مستقل صفت ہے الرحمن الرحیم کا معنی یہ کہاں سے آ اہل عرب نے رحمٰن الرحیم یہ رحمت کا کیا معنی کیا ہے تعبیل کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے قرآن عربی عربی قرآن ہے عربیت اس کی ملحوظ رکھو ہر لفظ کا جو پہلا معنی بندے ہے لوگوں سے عربی وہ مراد ہوگا یا کوئی قرینہ ہو شریعت سے جو اس معنی کو پھیر کر کوئی اور معنی آپ کو دے ہم نے سلاد اور زکاط اور سیام کی مثال دی لغوی معنی اس کا اور ہے مطلب سوم کا لوکی من رک جانا ہے حرد مند ہو جانا شریعت نے بتا دی کہ سوم سے کیا مراد ہے روزہ یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے سے خواہشات نس سے گریز کرنا ہے یہ شریعت نے معنی متعین کیا تو شریعت جو معنی کر دے وہ لیں گے وہ اللہ کی ماہی کا حصہ ہے الغرض یہ قرآن عربی اس کو خوب سمجھنا چاہیے اور لقوم یعلمو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ جاننا چاہتی ہے جس قوم کا خواہشات نفس پر تقیاں نہ ہو بلکہ صحیح علم تک پہنچنا چاہتی ہے صحیح علم تک رسائی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ کتاب جو ہے عربی کتاب عربی قرآن ایک نسخہ سعادت ہے ہدایت کا راستہ ہے جاننے والوں کے لیے جاننا صحیح علم کو صحیح معرفت کو جن کی تلاش ہے تلاش حق ان کے لئے لیکن جن میں تعصب ہو انعد ہو خواہشات نفس کی پیروی ہو تو ان کے لیے کتاب نفع بخش نہیں ہے حضل دل متقین ہے تو یہ جو کتاب ہے اس کی ایک صفت آیا تو فصلت آیاتو اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ ہیں دوسری قرآن عربی یعنی یہ کتاب قرآن عربی ہے اور تیسری و بشیر و نذیر بشیر و نذیر ہے یعنی مشر اور منذر خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے اس کتاب کی آیات جب آپ دیکھیں گے تو بشارت کی آیتیں بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت کی جنت کی اس کے فضل عظیم کی ثواب کثیر اور اجر کثیر کی اور ڈرانے والی آیتیں بھی ہیں اللہ کے غذب کی جہنم کے عذاب کی ڈرانے والی آیتیں بھی موجود ہیں یہ کتاب جو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے یہ تیسری صفت یہاں پر استعمال ہوئی ایسی آیتیں جو بشارت پر مشتمل اور ایسی آیتیں جو نزارت اور ڈراوے پر مشتمل ہیں بشارت پر اس لیے تاکہ جنت کی فہرست اللہ کی رحمت کے حصول کا شوق آپ کے اندر بھر جائے اور ڈرانے کی اس لیے تاکہ ڈرانے والی آیتیں پہنچ کر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور بچاؤ کی تدویر کریں اور وہ تدویر کیا ہے شریعت کتاب و سنت بشارت اور بشارت کے اسباب سارے کتاب و سنت میں موجود ہیں اور نزارت اور نزارت کے اسباب سارے قرآن الس میں موجود کہیں سے باہر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سنت علاحی ہے اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باص اللہ من نبی اللہ بکان حق نہمت ہے وہ اللہ علا خیر, علا خیر اللہ خیر یا المحب اللہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی اپنی امت کو خیر کا جنت کا بشارت کا ہر راستہ بتا دیں انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں نبی کو سنیں بس نبی کی بات مانیں اس طرح شر کا ہر راستہ بتا دو خیر کا راستہ اس لیے تاکہ اس کو اختیار کر لے اور شر کا راستہ اس لیے بتاؤ تاکہ اس سے اجتناب کرے خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مات رکھ تو جن القدس ہر وہ عمل ہر وہ قول ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا چھوڑا نہیں ایک ربزا بھی نہیں چھوڑا اور ہر وہ قول یا امر جو عقیدہ کہ تمہیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے وہ بیان کر ہے بشارت بھی نزارت بھی مجھ سے لو کسی اور سے نہیں میں نے سب کچھ بیان کر دیا تو اللہ کے کی بندو کیا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو جہنم سے بچاؤ چاہتے ہو اس میں مخلص ہو تو اکتفا کر لو بس کر لو اللہ کے نبی کے فراہمی کہیں دائیں بائیں بائیںکر مارنے کی اور ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں کتاب و سنت کا راستہ اور اگر جنت نہیں چاہیے جہنم سے بچاؤ نہیں چاہیے تو پھر جو مرضی کرو اذا عالم دستخی فسنامہ شی تھا جب تم نے حیا کا لبادہ اڑا دیا ختم کر دیا اٹھا دیا پھینک دیا اب جو چاہو کرو تو کتنی واضح واضح ہیں بشیر بھی اور نظیر بھی تو اگر آپ بشارت چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں اسی کتاب کو دیکھو نزارت چاہتے ہیں جہنت سے بچاؤ چاہتے ہیں اسی کتاب کو دیکھو کسی باہر کسی لیڈر کا انتخاب کرنا کسی امام کا انتخاب کرنا اس کی حاجت ہی نہیں فعارت اکثر فہم لا یس کتنی عظیم کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے کھول کھول کے ہر چیز بیان ہو چکی بشارت بھی نزارت بھی ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود فعارت اکثر ہوں بس کیا ان میں سے اکثر نے فہم لا یس معاون وہ سنتے ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس کو مان لیتے قبول کر لیتے لیکن نہیں کوئی نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے اس کی طرف توجہ دیتا ہے اکثر کبھی اکثریت کی بات نہ مانو اکثریت کیا کر رہی قلت لوگوں کی قلت کتاب و سنت کی طرف مائل ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حزیز اکثریت اس سے دور ہٹے کی ہوئے اعراض کیے ہوئے اکثریت حجت ہے ہی نہیں قلت تعداد دلیل ہے دلیل اس کے ساتھ ہے قرآن میں ہمیشہ اکثریت کی تفنید کی ہے تردید کی ہے اور قلت تعداد کی تعریف کی وقالو اور کیا کہا انہوں نے اور کہا انہوں نے قلوب نفیہ کتنا ہمارے دل پردوں میں کسی سے سے مما ہی اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں جو وہی آپ سنا رہے ہیں ہمیں پہنچا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے ہمارے دل اس سے پردے میں مانا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے سمجھے تو مانیں جب دلوں میں پردہ ہے تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے نہ سمجھیں گے نہ مانیں گے وفی آزان ہے نا وقر یہ کی جمع کنان کی وہ مانا پردہ جیسے غلاف جس کی جمع اغلفہ دونوں کا وزن بھی ایک اور معنی بھی ایک ہے غلاف کا معنی پردہ تو قلوب قلب کی جمع قلوبنا ہمارے دل کی اکنت دل پردے میں ہے کسی سے مما ترونا الیہ اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں اس چیز سے جو تدرونا بلاتے ہمیں الہی اس کی طرف وفی آذاننا وقرن آذان اذن ان کی جمع آزان کان اور ہمارے کانوں میں وقر بوجھ ہے سکل ہے بھاری پن ہے یعنی ہم بہ ہیں تو سنیں تو آپ کی مانے نہ ہم سن سکتے ہیں جو وہی آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے کانوں میں سقل ہے وہ نہ سنتے ہیں جب سنے گی اندر بات کیسے جائے گی دلوں میں بھی پردے ہیں تو نہ سننا ہے اور نہ اس کو سمجھنا آج موقع تھا سن لیتے سمجھ لیتے اپنا لیتے قیامت کے دن کیا کہو کہ وقال نسم او نہ کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا تو جہنم میں نہ ہوتا دنیا میں ہم نے کیا کہا کیا کہ نبی جو بات تم کرتے ہو ہمارے دلوں میں پردہ ہے ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہمارے کانوں میں بہرا پردہ سننے کے لیے تیار نہیں اب پچھتاؤ کاج سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا مومن ممی بہنے نہ وہ بہن نے کا حجاب اور ہمارے اور تمہارے دل پردہ ہے تین رکاوٹیں ہمارے تمہارے بیچ پردہ ہے مثلا کوئی دیوار ہائل ہے ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے آپ ہم تک پہنچ نہیں سکتے اس پردے کی وجہ سے اور اس پر یہ کہ کان بہ رہے ہیں اس حق سے نہیں سنیں گے اس پر مستزاد کہ دلوں میں بھی پردے ہیں بعد اگر کان میں داخل ہو دل میں جائے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہ کتنی دور ہے کانوں میں بھاری پن بہرہ پن دلوں میں پردے اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے نہ آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم آپ تک جا سکتے ہیں بس یہ رکاوٹ فامل اننا ہو وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو فمل کر لو جو چاہو اتنا نہ بے شک ہم بھی کرنے والے ہم بھی عمل کر رہے ہیں آپ بھی عمل کریں ہم بھی عمل کرتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ آپ کا عمل آپ کے ساتھ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ ہمیں تباہ کر دو دیکھتے اللہ اکبر یہ کتاب رحمت کتاب ہدایت جو رحمان و رحیم کی طرف سے اتری دین ہے رحمت سراسر رحمت بن کر یہ ان کا رویہ یہ تین رکاوٹیں کھڑی ہیں کانوں میں بہرہ پن دلوں پر پردے اور بیچ میں ایک ایسا حجاب اور دیوار حائل ہے ہم نہیں پہنچیں گے آپ کے نہ آپ کو آنے دیں گے اس حجاب کی وجہ سے عمل بس عمل کرو امل بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں. جو چاہو تم کر لو اللہ کے عذاب سے میں ڈراتے ہوں لے آؤ آزاد کل ان بشر نسل کم یو ہا اے لیا انما اللہ حکم اللہ واحد کہہ دیجیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا انما ان بے شک میں بے شک میں تو بشر بشر ہوں مسلکن تم جیسا یہ انما کلم حسر ہے ان ماں دونوں مل گئے یہ ماں نافیہ نہیں ہے اس میں لئی س اللہ کا میں ہے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں میں نہیں ہوں کچھ مگر بشر کل میں حسر ہی تم جو کہتے ہو کہ عذاب لے جاؤ میں عذاب نہیں لا سکتا اللہ عذاب بھیجے گا اگر اس کی مشیت ہوئی میں عذاب نہیں لا سکتا تم جیسا ایک بشر ہو اس کا دوسرا معنی یہ کہ تم نے یہ حجاب کا ذکر کیوں کیا کہ ہمارے تمہارے دن پردہ حجاب ہے میں تم جیسا ایک بشر ہوں تمہارے ساتھ رہا تمہارے ساتھ پلا بڑا تمہارے ساتھ میں نے زندگی گزاری پردہ کہاں سے تو یہ دو معنی اس کے ماقبر سے تعلق اگر دیکھیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں تمہارا یہ کہنا کہ جو چاہو کر لو میں جو چاہو نہیں کر سکتا یہ اللہ کرے گا میرا کام دین کی تبلیغ ہے دین کو پہنچانا ہے دوسرا تعلق یہ کہ جو حجاب ہے یہ حجاب کہاں سے تم بشر ہوں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تمہارے ساتھ خلط ملت ہوں تمہارے ساتھ ایک وقت گزارا ہے یہ پردہ کہاں سے آگے پہلے یہ پردہ کوئی پردہ نہیں تھا اب یہ پردہ کہاں سے آ گیا کوئی پردہ نہیں تمہارے بہانے مجھ میں تمہیں فرق ہے یوں ہاٮٔیہ میری طرف اللہ کی وحی کی جاتی ہے یہ فرق تم ایسا بشر اور مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے بس یہ فرق ہے تم پر وحی نہیں آتی مجھ پر آتی جس پر وحی نہیں آتی اس پر فرض ہے کہ اس کی اتباع کرے جس پر وحی آتی اور وہ صرف میں ہوں اور وحی کی بنیادی بات کیا ہے اللہ اللہ حکم واحد یہاں بھی یعنی کلمہ میں حسر بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے الحم واحد وہ الہ ہے جو ایک ہے اللہ حکم تمہارا اللہ تمہارا محبوب الہ واحد ایک الح ایک, ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ میرا پیغام یہ میری طاقت ہے توحید کی طاقت اللہ تعالی کی طرف تم کو بلاتا ہوں بلانے والا ہوں یہ فرق ہے ہم تم نے تم جیسا بشر ہوں تو پردے کیسے اور تم جیسا بشر ہوں اس سے بڑی کوئی میری طاقت نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر اللہ کا عذاب لے آؤں اگر اللہ کی مشیت ہوئی حکمت ہوئی تو اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا مجھ میں تم क्या کیا فرق ہے مجھ پر اللہ کی بہی آتی ہے تو میری بات مان لو اور بنیادی بات کیا ہے یہ بات تمام باتوں کی بنیاد ہے, اساس ہے. اللہ ما ملا واحد کہ تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے ایک معبود ہے ایک ہے وہ ربوبیت میں اکیلا علوحیت میں اکیلا اسما و صفات میں اکیلا اپنے سارے کاموں میں اکیلا واحد ہے کل ہو اللہ واحد فسطیم ولئی ہے تم سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف کسی اور طرف نہیں اسی کی طرف الیہ وانا نے کیا کہا تھا اپنا چہرہ میں کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہے اللہدی اور اسما جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور میں حنیف ہوں یا طرف بالکل سارے افکار سے ادیان سے کٹ کر ایک دین توحید پر کھائے ہوں تو اس کے دم استقامت اختیار کر لوں اس سے استغفال کرنا گناہ گنا گنا بخشاؤ کہ توبہ کرو اللہ معاف کر دے یقیناً وہ غفور رکھیں تو مانا یہ کہ جو سابقہ تمہاری زندگی کفر کی اور معصیتوں کی اس سے توبہ کرو نمبر ایک اور نمبر دو اپنا چہرہ دین توحید کی طرف سیدھا کر لو استخار کر کے تباہ تو قبول کر لو استغفار پہلے استغفار کر کے جو کام کرو گے اللہ قبول کر لے کر اور اللہ بخشنے والا ہے تمہارا تمہارے گناہ جیسے بھی ہو کفر جتنا بھی شدید اور عظیم اللہ سب معاف کر دے گا تمہارے کفر کو معاف کر دے گا کفر کی حالت میں تم نے جو گناہ کیے جرائم کیے حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاٹ دیا اللہ سب معاف کر دے گا استخبار کر کے دین توحید پر قائم ہو جاؤ اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو دائیں بائیں کی باتیں مت سنو آج قدم قدم پر گمراہی کے اسپیکر موجود ہیں گمراہی کے دعات موجود ہیں نہیں جو کتاب و سنت کی خالص بات کریں اللہ کے دین کے دائیں ہوں ان کو سنو اور اپنا چہرہ رخ دین کی ترسیلہ کر لو اور استغفار کرتے رہو مغل دل مشرقین اور بربادی ہلاکت ہے مشرقین کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے اللہ دین لا یو ٹون زکاتی ہم کافرون مشرقین کون ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے آخرت کا کفر کرنے والے یہ مشرقین کفار کی تین چیزیں بیان کیں ایک ان کا شرک کرنا یہ اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات مختلف ہیں بالکل اللہ کے ساتھ تعلق اسی بندے کا صحیح ہے تو توحید پر قائم شر کرنے والے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا ایک ان کا بگاڑ اللہ کے ساتھ ہے ان کے شر کی وجہ سے دوسرا بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے کہ زکوۃ نہیں دیتے مال خرچ نہیں کرتے مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی زکوط کی پوری تفصیل مدینہ میں حصے بنے اتنا مال ادا کرو اونٹ ہوں تو ان کا یہ نصاب ہے بکریوں کا نصاب گائے کا نصاب چاندی سونے کی بات روپے پیسے کی کا نصاب اس حصے مدینہ میں بنے مگر مکہ میں بھی مال خرچ کرنا فرض تھا ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا ہرخل کے دربار نے کیا کہا تھا یا مورنا بھی سلاط و وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو زکات کسی نہ کی صورت مکہ میں موجود تھی اور صحابہ ادا کرتے تھے اور کفار زکوٰۃ نہیں دیتے منہ لوگوں کے حقوق میں قدل پیدا کرنے والے ممبل آخرت اور آخرت کا انکار کرنے والے آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے یہ تین دن کے اوصاف بیان ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہ بگاڑ اللہ کے ساتھ زکات نہ دینے والے یہ بگاڑ لوگوں کے ساتھ ہے آخرتر اور آخرت کا انکار کرنے والے حالانکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ امور ایمان میں سے ارکان ایمان میں سے ہی اس کے بنکر ہے لم ممنون بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے عمل کیے نیک نیک عمل کی ایک ہی تاریخ کہ وہ عمل نبی علیہ کی سنت کے مطابق آپ کی خواہش کا عمل ہو جتنا مرضی خوبصورت ہو آپ کے باپ دادا کی خواہش کا عمل ہو جتنا مرضی خوبصورت ہو سونے اور چاندی کا ہو نبی کی مہر نہیں وہ نیک نہیں ہو سکتا عمل فال وہ پیغمبر بر السلام کی سنت کے مطابق کو تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کر لیں لهم عجر و غیر و ممنون ان کے لئے عجر ہے نہ کٹنے والا نہ ختم ہونے والا اس میں کبھی انقطاع نہیں اطاع غیر مجزو ایسی اطاع ہے جو بالکل نہ ختم ہونے والی مالکو من نفات جو اللہ کی نعم دے جنت کی ان میں, ان میں کوئی رکابت نہیں کوئی کمی نہیں کوئی بندش نہیں ہے نہ مختوت ملام علوائے نہ وہ روکے جائیں گے نہ وہ منع کیے جائیں گے مسلسل ان کو جنت کی نعمتیں ملتے رہیں گی ان لوگوں کو کہ ایمان لائے عقیدہ سنوار لیا اور پھر امر اچھے کیے بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تو عقیدہ توحید کی بنیاد ہو اور بیگمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو یہ عمل صالح ہے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے جنت کا جہاں ایسا اجر ہوگا ایسا ثواب ہوگا جس میں نہ کوئی تعطل ہوگا نہ کوئی رکاوٹ ہوگی نہ کسی قسم کا انتخاب ہوگا ہار وارک اللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آفیت دے سعادت دے اور ہمیں گمراہی کی ظلمات سے بچائے شرک سے بےدت سے محفوظ رکھے اور اپنی توحید پر پیغمبر اسلام کی سنت پر قائم و الدائم رکھے اکول اکول ہاضہ وقل الداب نرخند اللہ رب العالمین